بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری من العدت ملسانی یفقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج انشاءاللہ شاء اللہ ہم چوبیسویں پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ سبحان الطالیہ کی بابرکت کتاب ہے جو شخص اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے دسنے کیا لکھی جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت بھی سکھا دیتا ہے تو جب تک اس آیت کی تلاوت کی جائے گی اس شخص کو ثواب ہوگا یعنی اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا باعث اجر و ثواب ہے اور سے برکت ہے برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا تو اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو وہ ایک ایسے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص اس کو پڑھنا ختم نہ کر دے اور اگر وہ آگے کسی اور کو سکھا دیتا ہے اور وہ پھر آگے کسی اور کو سکھا دیتا ہے تو جو بھی اس میں سکھانے والے آئیں گے ان سب کو وہ اجر ملتا چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرمائے مثول جاء بالصدق وصدق به هم پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو جھٹلا دیا ہر وہ نظریہ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو جس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو وہ دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کی ہدایات کے بارے میں اگر ایسے خیالات رکھتا ہے ایسے اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تصدیق نہیں فرمائی اس کو کنفرم نہیں کیا اور وہ اس کے اپنے ہی دماغ کی اختراع ہے یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں ان کو اس نے دین بنایا ہوا ہے تو یہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں جو اللہ کے نام پہ لوگوں کو بیان کر رہا ہے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے جو من گھڑت دین پیش کرے یا اس پہ خود چلے اور جب اصلی دین سامنے آئے سچائی سامنے آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے وہ قصبہ بب تو یہ ظلم کی انتہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کفار اور منافقین کو الل اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا علیہ صفی جہنم مس کافرین کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں یعنی بہت ٹھکانا ہے ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہی ہے اس کے برعکس وہ شخص جو سچائی لایا یعنی جس نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے بعد آپ کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگ آپ کے صحابہ یا تابعین یا قیامت تک کے لوگ جو سچائی کی تلقین کریں سچائی کی تبلیغ کریں حق دین پیش کریں وہ صدق بھی اور خود بھی اس کی تصدیق کریں جیسے حضرت ابکر سے دیگر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی دیگر صحابہ کرام نے کی اور قیامت تک جو بھی مومن اس سچائی کی یعنی اصلی دین کی تصدیق کریں الاک المتقون یہی لوگ دراصل متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو حق پر قائم رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں چار خسائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے امانت کی حفاظت سچی بات حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی یعنی پاک حلال طیب رزق انسان کو نصیب ہو لہما یشا اوندر اب بھیم ذلك کا جزا انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے جس کی وہ تمنا کریں گے یعنی جنت میں جا کر ان کی تمام خواہشات کی تکمیل کی جائے گی اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے یہ بدلہ ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے سچائی کو پا کر اس کی تصدیق کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کو پورا فرمائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی لیو اللہ اجرم بے احسن المل تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے یعنی ان کی غلطیاں محسنین کی ماف کر دی جائیں گی اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر اتا فرمائے یعنی اللہ نے قیامت کا دن اس لیے رکھا ہے علیہ صلاح بکافا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اس کی تمنائیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے پھر اسے غیر اللہ کی ضرورت نہیں رہتی یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں وَلَئِن خلق السماواتِ وَالْأَرْضَ اللَّهِ ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کہیے جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے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 اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا تو آسمان و زمین پر اختیار بھی پھر کسی اور کا نہیں کیونکہ جب کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو چھوٹی سی بھی چیز جو انسان کو ملتی ہے مثلا ایک پھل ہی اس پھل کے پیدا ہونے کے لیے اور اس بندے تک پہنچنے کے لیے کائنات کی کتنی بے شمار قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں سب مٹی چاہیے مٹی کے اندر جو غذائیت ہے وہ چاہیے پھر وہ بیج چاہیے پھر پانی چاہیے دھوپ چاہیے پھر وہ ساری چیزیں مل کے اس کو ایک خاص ٹرمپریچر کے مطابق مدد ملتی ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے پھر وہ پودا ایک خاص مدت کو پہنچتا ہے اس کو ایک خاص میچیورٹی تک پہنچنے کے لیے بہت سے اسباب درکار ہوتے ہیں اگر گرمی زیادہ ہو جائے سردی زیادہ ہو جائے ہوئے طوفان آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پودا ہی ختم ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے پھر وہ اس درخت پر پھول لگتے ہیں پھر پھل لگتے ہیں پھر وہ پھل کہاں سے کہاں پہنچ کر انسان تک پہنچتے ہیں تو یہ کیا ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی ملنا کوئی معمولی چیز ہے اس تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی اور وہ ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہیں تو اس لیے اگر اللہ تعالی کچھ دینا چاہے تو کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اور بنا نہیں سکتا تو ان سے کہیے کہ مجھے کسی اور سے کچھ بھی توقع نہیں سب کچھ میرے رب کے پاس ہے اور وہی دینے والا ہے اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں ان سے صاف کہیے کہ امیریکم کے لوگو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا یعنی تم اگر انکار کرتے تو کرو لیکن میں اپنے پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا ان سے صاف کہہ دیجئے تمہاری مخالفت سے میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو نظاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب آپ پر برحق نازل کی ہے اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا یعنی اس کتاب کے مطابق وہ اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا باقی یہ اپنا اپنا خود بھگتے گے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں دکھائی جا رہی اللہ ہو سہینا و واللتی لم تمام وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے یعنی اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے موت کے اختیار میں ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے ہم ہر روز رات کو سوتے وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو ہم پوری طرح ایک طرح سے انکانشیس ہو کر سوتے ہیں کہ ہمارے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں اس وقت تو یہ سب کچھ اللہ کے عزن سے ہو رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی قدرت ہمیں دکھاتا ہے اپنی نشانی دکھاتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر لیتا ہے اس کو روک دیتا ہے یعنی وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان نیند میں ہی فوت ہو جاتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے صبح پھر اٹھ جاتے ہیں لوگ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں کیا اس رب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو یعنی ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ شفاعت کہتے کس کو ہیں کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں کہ کسی ان کے اور بزرگ کا یا کسی معبود کا ذکر یا کسی دیوتا دیوی کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا یہ کیسا دینے کے کی صرف ایک ہی الہ ہے اس میں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی ساری وفاداری اور محبتیں ان سے ہیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خلم فاتر واطل عالی مل غیب شہادی کا فیملی کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر و غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں یعنی دنیا میں تو لوگ اللہ کے سوا جب کسی اور کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان خود بخود اختلاف ہو جاتا ہے ایک اللہ کو ماننے والے اور بہت سے خداؤں کے ماننے والے ایک سوچ نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک قدرتی اختلاف ہے اور اس اختلاف کو دنیا میں ختم کیا بھی نہیں جا سکتا لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل معبود تو ایک ہی تھا اور اس کے علاوہ بھی جن جن باتوں میں بندے اختلاف کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تو اس لیے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 وہ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مزاق اڑاتے رہے یہی انسان جب اسے ذرا سی مصیبت چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر اور دیویاں دیوتا بھول جاتے ہیں اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا پھر اپنے علم کو شریک کر لیتا ہے نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی بہت سے لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو نعمت مل رہی ہوتی ہے اس کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت اس کی وجہ سے قریب ہیں یا ہمارے ہر کام کو بہت قبولیت مل گئی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس قابلیت ہوتی ہے لیکن ان کو وہ ساری نعمتیں نہیں ملتی اس قابلیت کے باوجود جب تک کسی کو بھی ملنے والی کسی چیز میں اللہ کی مدد اور توفیق شامل نہ ہو تو وہ نعمت کریب ہی آئی کیوں نہ کھڑی ہو اس کو نہیں مل سکتی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت بہت ہی قریب ہوتی انسان کے لیکن اس تک نہیں پہنچ سکتا اس سے پہلے یہ خود ختم ہو جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو بھی انسان کو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اسی کے دیے ہوئے سے ملی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی یہ ضروری نہیں کہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہی ملی ہو ورنہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک نہیں ہیں ان کو تو کچھ بھی نہ دے یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آیا پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں ان قریب وہ اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے یہ ہمیں آج کر دینے والے نہیں ہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رسک کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ بندو لیا لا انسم لا رحمت اللہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی یعنی غلطیاں کی نہ جانے میں انجانے میں بھول چوک سے گناہ کیے اللہ کو ناراض کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں اے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گنا معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے اور عمل سے بھی ثابت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے گویا اس نے کیے ہی نہیں تھے حدیث میں آتا ہے من کم اللہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے ایسا صاف ہوتا ہے گویا اس نے گنا کیا ہی نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سچے دل سے راغب ہو انفور الر رحیم بے شک وہ غفور الرحیم ہے جب گناہ معاف ہو جائے تو کیا کرو وہ انیب الا رب اپنے رب کی طرف پلٹو وہ اسلیم لہو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ یہ نہیں کہ غلط کام کر کے توبہ کر کے پھر دوبارہ مزے سے غلط کام کرو نہیں پھر نیکی کی راہ لو اس کے فرما بردار بنو بن قبل اہ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی عذاب آ جائے کوئی مصیبت آ جائے پھر تم مدد نہ جاؤ گے یعنی انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو اس لیے کبھی بھی گناہ کے کاموں میں خود کو ڈیل نہ دے غلط کام کرتا نہ چلا جائے بلکہ جو ہی احساس ہو فوراً چھوڑ دے پلٹ آئے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر تبی احسن ضلع کم ربی ربکم۔ پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی یعنی انسان جب نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ کی بات ماننے لگتا ہے تو پھر گنا چھٹ جاتے ہیں من اس سے پہلے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے اچانک پکڑ ہو جائے اچانک موت آ جائے وہ ان تم اور تم شعور نہ رکھتے ہو تمہیں پتہ ہی نہ ہو احساس ہی نہ ہو انتقول یا حسرتا, یا حسرتا علامہ جم اللہ و ان کنت المنسرین کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کو تاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا یعنی پکڑ کے بعد اگر اس کو حسرتیں ہوئی تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا بلکہ میں تو الٹا مزاق اڑانے والوں میں شامل تھا حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد حسرتیں ہوگی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جس نے برا کیا وہ تو اس پہ حسرت کرے گا کہ میں اچھا کرتا لیکن جس نے اچھا بھی کیا ہوگا اس کو بھی حسرت ہوگی کاش میں اس سے بھی اچھا کرتا اس سے بھی زیادہ کر لیتا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا یعنی عام طور پر انسان تقوی کی خواہش نہیں رکھتا یا کہتا بس جتنا میں ایمان لاؤ, لا الہ الا اللہ پڑھ لی کافی ہے میرے لیے اس سے زیادہ کیا کرنا لیکن اصل مطلوب کیا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تخوا پیدا ہو جائے اور جو تخوا کے جتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا اس کا درجہ آخرت میں اس کا انعام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا تو وہاں انسان پھر تمنا کرے گا کاش میں ان متقی لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ زندگی بسر کی اور قدم قدم پر پھوک پھوک کے آگے بڑھے اور انہوں نے ہر طرف سے چکن ہو کر اپنی زندگی بسر کی کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو اور اگر کوئی ہو گیا بھول چوک سے انسان ہونے کے ناطے تو فوراً انہوں نے اللہ سے استغفار کر لی یا عذاب دیکھ کر کہیں یہ نہ کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے ایک اور چانس اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں لیکن اس وقت تو پھر کوئی چانس نہیں ہوگا بلا فکتہ اس وقت یہ جواب ملے کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی تجھے سمجھایا جا چکا تھا پھر چٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں یعنی اللہ سے ایسی باتیں منصوب کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے گے کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے یعنی بہت جگہ ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے تقویٰ کیا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو کوئی گزن نہ پہنچے گا نہ وہ غمگین ہوگے کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ غم ہوگا نہ جسمانی تکلیف اور نہ ذہنی اور قلبی کوئی ناراحت اللہ خالک کل اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے کوئی چیز خود نہیں بنی اور کسی اور نے نہیں بنائی سوائے اس کے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے انہی صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنی چیزوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ وہ کام کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں اور ایک ایک گیلیکسی کے اندر ملین ٹریلین سٹارز ہیں اور وہ ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوئی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں بلکہ ہیوج اور وہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں اور بعض اوقات ایک گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا اتنی زبردست کیلکولیشن ہیں اتنا زبردست حساب دان ہے وہ تو یہ سب کچھ کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس کی نقل کر سکے یا کوئی اور اس کے برابر ہو سکے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہی جانتا ہے اپنے خزانوں کو اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی جو نہ مانے اس کی طاقت کو ان کا اپنا نقصان ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو یعنی جس رب کا یہ سارا کمال ہے اسے چھوڑ کے میں کسی اور کے آگے جھکوں یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے یعنی اللہ سبحان کے شرک چھوٹا سا بھی ایکسپٹیبل نہیں اور پیغمبروں کو بھی براہ راست کہہ دیا گیا اور ان کے ذریعے ان کی قوموں کو سمجھا دیا گیا اللہ لیلان سب کو بتا دیا گیا کہ اللہ سبحان تعالیٰ اس چیز کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا اور جس نے اس کا ارتقاب کیا نہیں شرک کا ارتقاب کیا اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا پھر اسے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس کے سارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے لہذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو بل اللہ فعبد و من الشاکرین اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ کیونکہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان شکر گزار نہیں ہوتا یعنی ایک ہوتا ہے کہ بس لگے بندھے ایک روٹین میں ایک ریچولس ادا کرتا چلا جائے اور انسان کے میں عبادت کروں نہیں عبادت کے ساتھ ساتھ اس پر خوش ہونا کہ اللہ نے ہمیں یہ طریقے سکھائے اور پھر اس پر راضی ہونا اور عام روزمرہ زندگی میں بھی اچھے حالات ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو ان سب میں مطمئن رہنا اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے یعنی دین صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے چند ریچویل ادا کرنا نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیات کے ساتھ اپنے شعور اور احساس کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے کا نام ہے وہ قدر اللہ حق قدری ہی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے یعنی انہیں اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں اور نہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کی کیونکہ اگر وہ سمجھ آ جاتی تو پھر ان کا یہ رویہ نہ ہوتا قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس روز سور پھونکا جائے گا یعنی اس دن ساری کی ساری قدرت طاقت اختیار ملکیت سب کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ ہی کی ہے صرف اللہ کی کوئی اس میں شریک نہیں اور اس روز سور کا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور کا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب امال لا کر رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا یہاں پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا کہ زمین کس طرح چمک رہی ہوگی نامے سامنے آ جائیں گے انبیاء اور گواہ حاضر ہوں گے اور ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اس کے بعد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 ہمیں بتایا تو گیا تھا مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے ہمیشہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے یہ متکبروں کے لیے اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے تقوی والے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے, جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودہ کا چاند ہوتا ہے جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے ان کے دل ایک ہوں گے کہ ان کے آپس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد ہوگا تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے ایور ان ایور اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں پوری آزادی ہے پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا فن اجر العامل اور تم دیکھو گے کہ فرشتے ارش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں سرکل میں ہیں اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے جیسے دنیا میں طواف میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح ہلکا باندھے ہوئے اللہ کی تصویح کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا ہمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے یعنی سب کے سب اللہ کی تعریف پکار دیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی تعریف کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا بنائے